دوستی اور دشمنی کے لیے کہ کس سے ہم دشمنی رکھیں گے اور کس سے ہم دوستی رکھیں گے تو جو معبود باطل ہے اور جو اس کے عابدین ہے اس سے ہم عداوت رکھیں گے دشمنی رکھیں گے اور جو حق معبود ہے اللہ تعالی اور جو اس کے عابدین ہے تو ہم اس سے کیا رکھیں گے ہم اس سے محبت رکھیں گے المؤمنون المکمن باغم اولیا اوباغ مومن بعض بعض کے دوست اور جو دشمن ہے ہمارے تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے <تصفح> اسی طرح لا تحید اللہ, دین اللہ اب اشیرت جو بھی ہو باپ ہو بھائی ہو جو بھی ہو لیکن جب ہو لا الا کے معیار پر وہ دشمنی کے قابل ہے تو اسے دشمنی رکھا جائے گا اور جو لا الله کے معیار پر دوستی کا قابل ہے تو اس سے دوستی رکھا جائے گا اسی طرح ہے نا تو بہرحال تو لا الہ الا اللہ کا ہم نے آ... یعنی اچھا تفصیل اس میں ذکر کیا اتنا تفصیل تو بھی نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت تھا اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے دوسرا اصطلاح ہمارے پاس ہے دین کی اصطلاح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 من فلاسم اسلام کے بغیر جو کوئی بھی کوئی بھی دن طلب کرے گا کوئی بھی دن میں وہ جائے گا کسی بھی دن میں وہ جائے گا تو وہ دن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح اللہ جل فرمات اکمل دین اکم و اتمم تو علیم نعمتی و ردیت الحکم السلام دین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 میں لوگ کہتے ہیں کہ کمات دین او تو دان جس طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یعنی بدلہ تم کو ویسا ہی ملے گا تو دین کا معنی بدلہ ہے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 دین کے معنی میں وہ بھی آتا ہے اے ملک تو لفظ بھی آیا ہے تو دین معنی ملک جو ہے نا وہ بھی آیا ہے اور دین بے معنی قانون بھی آیا ہے دین بے معنی قانون بھی آیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ماکانلی خدا خاہل ملکی یوسف علیہ السلام نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بائی کو بادشاہ کے قانون میں پکڑ سکے وہ بادشاہ کے قانون میں نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن اس نے کنعانی قانون کے بارے میں پوچھا ان سے تو اسی کے مطابق پھر اس کو گرفتار کیا بہرحال یہ ہے کہ مطلب دین کے مختلف معنی مختلف معنی ہے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 ح جو اجتماعی ہے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے تو انفرادی مخفف تو عن دین جو ہے وہ تو نماز روزہ حج زکوات یہ جو ہے یہ انفرادی مخفف کے تحت آتے ہیں لیکن جو اجتماعی مغلث ہے اس کے تحت پھر معاملات بھی آتے ہیں پھر یہ انفرادی مخفف اور اجتماعی مغلث کو تین تین شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو انفرادی مخفف دین میں ہے نمبر ایک اعتقادات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 یہ کمرہ نہیں کہا جاتا اور اگر ہم اس سے ایک دیوار کو ہٹائے تو پھر یہ کمرہ کہا جاتا ہے یہ کمرہ نہیں کہا جاتا بلکہ برامدہ کہا جاتا ہے تو بہرحال اسی طرح دین کے بھی دونوں شعبے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 سوچتے ہیں کہ اسلام مطلب وہ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 وہ قربانیاں دیتے ہیں مظاہروں میں دیکھو لوگوں کو مارتے ہیں حکومتی جگہ جلا اور گھیرا کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے وہ شہادت کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں لوگ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 اس کے پہرے میں اس کے دفاع میں ہی کڑے تھے اور اس پر انہوں نے حملہ بھی نہیں تک بھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو آزادی دے دی اجازت دے دی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 ٹھیک ہے اس وقت برطانیہ نے بہت بازی سے کام لیا مکاری اور غداری اور دو فریب سے کام لیا لوگوں کو اٹھایا اور یہاں پر لوگوں کو اس طرح کیا خاموش کیا ٹھیک ہے مولوی ادھر بھی تھے ایسا نہیں تھا کہ مطلب ادھر سب لوگ جو ہے نا وہ اس مفہوم کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے تھے لیکن کچھ حضرات موجود تھے اس دور میں اس وقت بھی ایسے لوگ تھے دیکھو خلافت عثمانی کے خلاف پاکستان کی فوج لڑی ہے پاکستان کی فوج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس وقت تو ہند تھا اور ہند مشترکہ ہند جو ہے نا وہ موجود تھا تقسیم تو نہیں ہوئی تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو یہ ہے ریاستی فوج میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے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 تو مشترکہ ہندوستان کے محافظین کو یہ بات ناگوار لگتی تھی کہ یار یہ کیسے تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے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 کل تک یہ ہندوستان کی محافظ تھی اور آج وہ پاکستان کے محافظ فوج ہے اسی طرح ریاستی فوج میں ہوتا ہے یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہی پاکستانی فوج تھی یہی بلوچ یہی پنجاب ریجمنٹ تھی جو خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے تھے اور اس وقت دیکھو مولویوں کا یہ حال کبھی کبھی دیکھا کرو کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اس جنگ میں جب جو گولیاں استعمال ہوتی تھی وہ گولیاں کے جو چمڑا ہے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 گول تو تبدیل کرتے ہوں لیکن لڑتے کس کے خلاف ہو لڑتے خلافت عثمانی کے خلاف ہو خلافت کے خلاف انگریز کی فوج میں لڑنا ان کو اور محسوس نہیں ہوتا تھا اور آہ... کس کے خنزیر کا گوشت اور خنزیر کا جو ہے چربی وہ منہ میں لینا وہ ان کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے اور خلافت کے خلاف لڑنا وہ حرام نہیں سمجھتے تھے اور یہ پنجاب ریجمنٹ تھی جب انہوں نے ادھر کعبہ آہ... میں خلافت کی فوج پناہ لی اور انہوں نے کابا کی تقدس رکھتے ہوئے اس میں جنگ کرنے سے مطلب وہ روک گئے تو اس کے بعد جو پاکستانی فوج تھی تھی پنجاب انہوں نے پر گولیاں چلائی اور اس جل گیا تو یہ ہے کہ مطلب دین کا مفہوم ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ مسئلے مسائل آتے ہیں پھر کوئی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے اور کسی مسلمان کو کیا سمجھتا ہے کافی سمجھتا ہے دیکھو آج کل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 کی سلم کا فتن کی کے دعوت کے لیے ایک دخول کا معنی کہ دین میں کیسے داخل ہونا ہے اور ایک سلم کا معنی کہ اسلام کیا ہے اس کے معنی اور مفہومات کو ٹھیک کرنا ہوگا تب بندہ وہ اس میں داخل ہوگا اگر تم کسی کو کہتے ہو کہ کمرے میں داخل ہو جاؤ اور وہ کمرہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا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 فتنا کی موجودی موجودگی میں دین کس کے لیے ہوگا دین یا پورے کے پورا غیر اللہ کے لیے ہوگا یا کچھ دین اللہ کے لیے ہوگا اور کچھ دین کس کے لیے ہوگا غیر اللہ کے لیے ہوگا تو یہ کلو کا لفظ نہیں ہے وہ یقونت دین کلّہ <لِلَّه> تو کلو کا لفظ جو ہے یہ اس بات پر دال ہے کہ فتنہ کے بعد جب دین پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں فتنہ کے خاتمے کے بعد تو فتنا کے خاتمہ سے پہلے فتنا کی موجودگی میں دین کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ مفہوم آ... اور یہ مفہوم بالکل بھی آئی نہیں نے یہ مفہوم نقل کیا ہے اذا كانت دین و بعد و بعد غیر وجب و جب القالو حتون دینو كله لله کہ جب دین جو ہے نا اذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله جب دین بعض اللہ کے لیے ہو جائے اور بعض غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو وجب القتال حتى يكون الدين كله لله آج تک ہم یہ دعوت چلائے کہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں لوگ دین کے پابند بن جائیں لوگوں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 اور مذہب سے آزادی اور بیداری کے اعلانات باقاعدہ کرتے یہ لوگ تو یہ یہ یہ ہے کہ یہ یہ در حقیقت ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے تو سیکولرزم سے ہم بھی تھوڑا یہاں پر بحث کریں گے کیونکہ یہ دین سے بالکل براہ راست اس کا ٹکر ہے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 کیا معنی ہے اس کا معنی ہے ایک مانا انہوں نے بیان کیا دنیاویت یعنی جو دنیا کی طرف ترجیح دیتا ہے جو دین سے بیزاری کا دعوت دیتا ہے یہ وہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آہ آہ اس کو عربی میں علمانیہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے علمانیہ کہا جاتا ہے تو علمانیہ اور سیکولرزم کی تعریف جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علمانیت کیا ہے جو دین کے مقابلے میں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 کبھی مطلب وہ یہودی ان کو نہیں چھوڑتے تھے اور اسی طرح وسنی جو لوگ تھے لوگ لوگ جو لوگ تھے وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے اسی طرح روم کے جو عقیدہ تھا وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے افلاطونی عقائد جو تھے ان کے ان لوگوں یونانی لوگوں کے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے ان کو تو بہرحال ان کو بہت زیادہ مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ یہ لوگ مار پیٹ کے بعد جو ہے نا یہ غاروں میں چپ گئے جو ہواری لوگ تھے پھر وہ اچھے لوگ تو مر گئے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 وہ اس دین کو تصبیف کرے ٹھیک ہے عقید لحاظ سے انہوں نے یہ تحریف کیا تھا کہ وہ ایک خدا کے بجائے تین خداوں کا آہ عبادت کرتے تھے اور تین خدا کو مانتے تھے اس طرح تھے نہیں سائی تو عقیدے کے لحاظ سے شرائع کے لحاظ سے تشریح کے لحاظ سے احکامات کے لحاظ سے وہ بہت سے احکامات تھے جس میں انہوں نے تحریف اور تبدیل وغیرہ کیا تھا اور انجیل کا اصلی شکل جو ہے نا وہ انہوں نے مسخ کیا تھا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 ٹھیک ہے ماں رب حل انسان انسان نے کیا پایا اس وقت جب وہ سب کچھ تو وہ پالے لیکن اپنے دین کو مطلب دین اس سے جائے مال جائے اور نفس جائے تو اس وقت کا وہ تاوان میں رہا تو یہ لوگ اس طرح تاوان میں رہ گئے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 لیکن جو بادشاہ کے لیے ہو وہ بادشاہ کے لیے ہو اور اس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا اللہ کا کوئی کام نہیں ہوگا قوانین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے دخل نہیں ہے نعوذ باللہ تو بہرحال ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ حضیطیث علیہ السلام کا مقولہ ہے اگرچہ حقیقت کی رہی ہے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اٹھایا کہ وہ دعوت کے مرحلے میں تھے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 حکومت بھی کہتے تھے کیا حکومت کہتے تھے اس ٹیوکریسی کو وہ دینی حکومت کہتے تھے خدائی حکومت کہتے تھے کلیسائی حکومت کہتے تھے لیکن وہ اس حکومت کو کس طرح دینی حکومت کہتے تھے کہ بس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 ٹیکس لگائے اگر آپ اس کا فہرست کبھی مطالعہ کریں اس پر اسباب و في پڑھ لیں تو بہت فائدہ مند ہوگا عربی ہے تھوڑا سخت ہے فلسفی انداز ہے اس کا تو اسی کتاب میں باقاعدہ اس کے فہرست موجود ہے کہ کتنے ٹیکسٹ ایک سال میں تقریباً قوم سے یعنی میرے خیال میں تقریباً بیس سے تیس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 مخفرت کے چک لوگوں کو دیتے تھے اور کوئی آتا تھا کہ میرا باپ تو مر گیا ہے وہ بہت گناہ گار تھا تو کڑیسا تو تو والوں کو معافی طلب کرتے گنا معاف ہو گئے اور وہ فوراً عیسائی اسلام کے ساتھ جنت میں وہ داخل ہو گئے اس طرح کے نظریات انہوں نے بنائے تھے بہرحال الائشہ اور ربانی ہے انہوں نے ایک کھانے کا ایک ترتیب بنایا تھا سال میں ایک دفعہ جو ہے اس طرح کے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 بھی نہیں کیا نا پھر تیس سال بعد ایک اجلاس بلایا تو لوگوں نے اجلاس سے انکار کیا اور وہ ایک اجرے میں جمع ہوئے اسے سنگلی بن گئے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہوا بہرحال یہ ایک جنگ شروع ہوا پھر اس میں بہت یعنی مطلب لوگوں نے آخر کار غریب لوگ جو ہیں نا وہ, وہ ہو گئے تنگ ہو گئے تو انہوں نے جنگ بغاوت شروع کیا اسی دوران علم پر بھی بہت سخت پابندی تھی کوئی علم نہیں کر سکتا تھا مگر جب اس کو کلیسا گرجا دیتی کہ تم علم حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرتا فن و ادب کے بارے میں ہو جو بھی ہو اور عقیدے اگر وہ کوئی مطلب اس طرح کے ان کے باطل عقائد سے خلاف اگر کہ ان کے بھی جو عقائد ان کے تھے تو وہ تو باطل تھے ان کے باطل عقائد کے خلاف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 لوگ تنگ آ گئے جب تنگ گئے تو انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سائنسدان بھی اس میں تھے اور تاجر لوگ بھی اس میں تھے زمیندار لوگ بھی اس میں تھے غریب مزدور لوگ بھی اس میں تھے اور سب نے جو ہے نا حکومت کے خلاف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 نا uh...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 تو انہوں نے فتوا دیا کہ ٹھیک ہے فلسطین میں یہود کو زمین خریدنا جو ہے وہ ٹھیک وہ جائز ہے ادر شرعی عمل کیا ہے یہ جائز ہے تو بس دڑا دڑ جو فلسطین میں وہ زمین لوگ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 یہ انہی لوگوں نے کیا آ, اور پھر اسی کو آج تک آ, یورپ میں آپ آ, مطلب ابوال آب کلام آزاد صاحب بہت آ, یعنی درد مند انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یورپی لوگ جو ہے یہ اتنے خنزیر ہیں وہ کہتے ہیں اگر صلاح الدین ایوبی کا نام ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ اس کی صفات کرتے ہیں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 فرشتوں کا منکر حدیث کا منکر اس کے کتنے صفات کتابوں میں ہوتے ہیں نا تو ان ایسے بے دین لوگوں کے صفات جب بیان کیے جاتے ہیں تو بندہ کا آئیڈیل بندہ کا کے لیے اس و حسنا کے وہ ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے قائد اعظم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لفظ ذکر کر کر کے آخر کار وہ کہتے ہیں کہ یار ہے تھا دیکھو اس قائد اعظم کے لفظ سے وہ کیا سوچے گا وہ اس کی زندگی کے بارے میں معلوم کرے گا کہ ہاں یہ انگریزوں کے ہاں ایک وقت وکیل تھا انگریزوں کے ہاں وکیل بننا کیا چیزیں دیکھو قائد اعظم کتنا بڑا انسان تھا لیکن وہ انگریزوں کے ہاں نوکر تھا ہاں اس طرح وہ کیا کرے گا برطانیہ میں اس نے پڑھائی کی تھی تو وہ کہے کہ برطانیہ میں پڑھنا تو ٹھیک تو اس طرح یہ تصورات آتے ہیں تو یہ اس غدار کے بارے میں حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال تا ترک جیسے ملعون جس کے گمراہی پر اور جس کے الحاد پر امت کا اتفاق ہے مسلم امت کا اس کے الحاد پر اتفاق ہے اس کے کتنے صفات بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال یہ تھا یہ تا ترک تھا اور یہ ترک کا بابا ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ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 چہرے پر جو ہے نا وہ بد نما دا ایسے لوگوں نے جو یہ پروفیسر لوگ ہوتے ہیں جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو جو ہوتے ہیں نا یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ نظامی تعلیم نے ایک طرف یہ کیا تو یہ نظریات ہونے لائے آج کل تو بہت زیادہ آگے گئے ہیں یہ تو پھر دہشت گردی کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہمارے وقت میں ایک مضمون تھا کرنے بھی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 یہ تو لسان ہے زبان ہے لیکن اس کو سمجھنا کتنا بڑا وہ سمجھا جاتا ہے یعنی مطلب کارنامہ سمجھا جاتا ہے لیکن کسی کو انگریز نہیں آتی تو اس کو کتنا حقیر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا حقیر آدمی لیکن درحیقت ایسا نہیں ہے یہ تو ایک زبان ہے کیا بات ہے کوئی انگریزی وہ لوگ انگریز جو ہے نا وہ اکثر ایسے لوگ ان میں زیادہ ہیں کہ وہ کسی دوسرے زبان کو نہیں جانتے تو پھر تو وہ زیادہ حقیر ہے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 یہ باقاعدہ عجیب غلطی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں ہمارے لیے مطلب گلیاں بناتے ہیں اور نالیاں بناتے ہیں اور کنویں جو ہے نا وہ کنویں نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ ہمارے خیرخوال لوگے وہ کسے خیر بن سکتے ہیں دیکھو ان کے کچھ اغراض ہوتے ہیں ان کے ملک کے وسائل پر قبضہ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 وہ اسی راستے میں بہت زیادہ ممت اور معاون ہے ان کے لیے تو یہ بھی ہے